ہمارے بہن مسجد شاہ کا سوال ہے کہ حضرت صاحب آج کل مرد اور عورتیں اپنے بالوں میں مختلف رنگ کرتے ہیں مثلا بھورا سنہرا گلابی میرغون رنگ اس طرح کے مختلف رنگ اپنے بالوں میں کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بتا دیجیے عورت کے لیے تو ہر رنگ جائز ہے لیکن صرف اگر اس کا خامد دیکھے تو اگر بال غیر مرد دیکھے گا تو وہ ہر رنگ ہی میں ہے اس کے لیے یعنی وہ میراج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ لٹکائی گئی ہیں بال ان کے باندھے گئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ لٹک رہی ہیں اور فرشتے ان کو مار رہے ہیں تو پوچھا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طور کی گئی کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو چھپاتی نہیں تھیں غیر مردوں سے تو عورت زیب و زینت جو کر سکتی ہے کرے اپنے خامند کے لیے صرف اس کا خامند جیسے خوش ہوتا ہے شری طور پر کوئی باہت نہ ہو تو ہر لحاظ سے اپنے خامند کو خوش رکھے یہ اس کی عبادت ہے آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو دو رسواب ہوگا ایک رب کی اطاعت کا اور ایک اپنے خامت کی اطاعت کا رب رسول کی اطاعت بھی اور اپنے خامد کی اطاعت بھی تو خامت کی اطاعت کرے تو اس پر بھی اس کو سواب ہے اس لیے عورت تو زیب و زینت عورت کے زیب و زینت ہے ہی عورت کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ صرف اپنے خامت کے لیے کرے یا کوئی غیر مرد جو ہے وہ نہ دیکھے تو مرد کے لیے کیونکہ سیاہ خزاب حرام ہے اور خزاب لگانے کا ہے فرمایا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی الشع وجہ سوادا احکمہ کار صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے سفید بالوں کو بدلو ان کے رنگ کو تبدیل کرو لیکن کالے سے بچو تو اس کا مطلب ہے کہ اور جو بھی رنگ ہے وہ لگا سکتا ہے مرد بھی لیکن کالا رنگ نہیں